اصلہ تو وصلسلام الہ س یہ اما بعد آوزو باللهہ من شطوان ررجم سم اللهہہ الرہمان رہمقلل بل مللہ تے برہمہ حنیفہ صاد اللله صہکررسولہنہ بي قريم وال نہن والہ من الشہہدہ وشاہ کرين والہ ہمدل اللہہبلالين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 اس کی تفسیر تعویل علماء حق قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازر ہوا آپ نے صحابہ کو سمجھایا صحابہ نے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 جو آج کل جو اردو کے ترجمے ہیں قرآن مجید اللہ کی کلام میں ہم بلا واسطہ خس جاتے ہیں تو ناس اللہ نے فرمایا جو دل و بے ہی کثیروں بہی دی اس قرآن مجید سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے ہدایت پا جاتے ہیں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 وہ روحانی جو اولیاء کرام یا ایسے بادشاہ جو مارفت سے بھی آگاہ ہیں اور پھر بادشاہی بھی اللہ نے ان کو دے دی, دی اولیاء صلاح یہ روحانی طاقت یہ اللہ کی طرف یہ بھی اللہ کا فرماتا ہے پھر رحمانی طاقت اللہ کی اور اس کے رسول کی طاقت ہے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 طاقت دے دیتا ہے پھر اس بندو میں اسی طرح نفسانی عاشق بھی ہوتے ہیں اور روحانی عاشق بھی ہوتے ہیں اور رہمانی عاشق بھی ہوتے ہیں خدا کی مخلوق میں نفسانی عاشق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 منافق اور کافر بئیمان کے پاس جمع ہوتی ہے حکومت کی اور دیتا یہ اللہ ہے نمرود اللہ نے جبریل امین سے فرمایا کیا تجھے کسی وقت کسی پر رحم آیا عرض کی جب کشتی غرق ہو گئی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 میں نے کہا تم اپنے آپ کو نہیں جانتے یہی تمہارا بے ایمان کی ہے یہی ایمان کی کمزوری ہے ایمان سے کو ہمارا کلمہ کیا ہے سبحان اللہ الحمد للہ چھٹے کلمے میں یہ بھی کلمہ ہے نا سبحان اللہ ان کا کلمے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے دین سے کوئی تعلق کی نہیں ہے اس لیے قوم کو وہ جہانوی بنا رہے ہیں ایسی بات کی کہ سمندر میں ملا دو اس بے وقوف کو پتہ ہی نہیں کہ میں کون سی بات کر رہا ہوں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 طاقت تو ہماری تم دیکھ رہے ہیں ہم نہتی عوام پر ظلم کرنے والوں کو چنگیز خان تو کہا گیا ہے شداد ہان تو کہا گیا ہے ارس بحر فتوحات کرنے والوں کو صلاحی الدین ان کے نام روشن ہیں ان کو بہادر کہا گیا ہے جنہوں جن نے بہر فتوحات کیے ہیں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 ارے تم پڑھے تو ہو یہودی کے مدرسے میں ارے بزدلوں کے مدرسے میں ارے بزدل کو ماننے والے بزدل تو ہو سکتے ہیں طاقتور نہیں ہو سکتے تمہیں کیا پتا اسلام سے واقفیت ہو پاگلوں تمہیں طاقت کا بھی پتا ہو تم نے اصلی طاقت کو نہ مانا خود بھی پاگل بن گئے اور کمزور بن گئے اللہ نے تمہیں کافروں کے آگے جھکا دیا مسلمان بہادر ہوتا ہے صلاحیدین یوبی جنگ پر گئے ہیں تمہیں بتائیں کہ بہادر کون ہے پاگلو اقل سیکھو طاقت کا استعمال مت کرو یہ تو فرعون حام شداد کی سنت ہے ارے صلاح کی سنت نہیں ہے کہاں ہے وہ طاقت تیری زندگی اللہ آج کھینچ کے تیری طاقت کہاں جائے گی تیری طاقت ہے صفت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 تو ایک نکرانی بچی حسین تھی نادر بادشاہ تلوار لے کر آگے آیا اس نے کہا نادر ہوں قادر ہوں والیے ملک خدا اس نے کہا ظالم میں نہیں مانتی اس نے کہا تو مجھے کیا مانتی ہے کہتی ہے میں تجھے مانتی ہوں سانی دجال کا اور نادرے ولدا یہ تھے مسلمان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 اور طاقتور ہو کر مجھ سے لڑو کہ اسلام بزدلی کا سبق نہیں دیتا اسلام بہادری کا سبق دیتا ہے ان پاگلوں کو بتاؤ کہ طاقت کیا چیز ہے اور بہادری کیا چیز ہے ارے تم تو بزدلوں کے ماننے والے ہو تم طاقت عوام کے لیے جو ہائی ہم ہاں مانتے ہیں یہ تو چنگیز خانبے ہاں نہیں کیا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 تو اس نے کہا کیوں آپ نے تلوار روک دی فرمایا تیری تلوار ٹوٹی ہوئی ہے اور یار میری سالم میں یہ کوئی بہادری ہے میں تج پر حملہ کر دوں یہ لے تو وہ لے مجھے ٹوٹی ہوئی دے اسلام بہادری کا درس دیتا ہے مسلمان بہادر ہوتا ہے کافروں کی طرح چور پیسہ نہیں لڑتا بو دل نہیں ہوتا اسے تلوار دے دی ٹوٹی ہی تلوار لی وہ کلمہ پر گیا اس نے کہا جی مذہب ہے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 جمال ہے اسور اس کی کہ پہلے تو تو نے ان کا کھانا پینا بند کر دیا کمزور ہو گئے ان کو کمزور کیا پھر اسلح ختم کر کے پھر تو ایٹم لے کر ان پر حملہ کر رہا اور ڈارا مار رہا امریکہ ہم وہ فخر سے باس اس کرتے ہیں ارے لالت ہے بے وقوف پاگل تمہارے فخر پر اور تمہارے ماننے والوں پہ بھی لانت ہے جو تمہیں بہادر مانتے ہیں ایمان سے کہو چھوٹے بچے پر دس بندے چھوٹے بچے پر اوپر اس کو مارنے لگ جائیں دس بندے چھوٹے بچے کو آپ انہیں عکل مند کہیں گے ارے ایک بچے کو تو ایک آدمی بڑا کافی ہے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 اور دو مسلمان ہوئے ہیں سلیمان علیہ السلام اور سکندر زل کرنین دو مسلمان بادشاہ پوری دنیا کا بادشاہ اللہ نے سزا پالا تو طاقت دی اس طرح دی پالا تو ایک لنگاڑا مچھر اندر چلا گیا دماغ میں ذلیل کیا تو اس طرح کیا لاکھ ہوا تھام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 دن دنا پھر تھے چھپتے تھے ایمان سے کبھی سابت کروے پہلے تو انہ کی طاقت یہی ہے کہ یہ چوہے کی طرح چھپے بیٹھے ہیں ان کو کہ باہر تو نکلو ہو تو ساری دنیا کے بعد سلو چھپے کیوں بیٹھے ہو رہے جا رہے ہیں بازار میں پیر آ گیا عام بندے کے پیر آ گیا بولا امر تو اندھا ہے میرا پیر نے آپ رک گئے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 اندرون ملک شیر ہے ارے تو بتا اب آپ کو تو کیسا حکمران ہے مجھے بتا سمجھا تو حکمران ہے کیسا تیری طاقت ہے کیسی باہر ملکوں میں تو چوہا بنا ہوا ہے ارے عوام کے لیے شیر بنا ہوا ہے مجھے بتا یاد تری حکومت ہے کیسی پاگل ایسا ہے ایمان سے چوہے سے بھی بہر ان کی بدتر قدر ہے چوہے سے بھی بدتر ان کو جانتے ہیں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 اس نے کہا تمہارا اللہ کہاں ہے یہی خوشی کرو کہ ان کا اختتام آ گیا ہے نہ یہ امریکہ والے رہیں گے نہ امریکہ کے ماننے والے ان شاء اللہ رہیں گے یوشا بن نون علیہ السلام کو اللہ نے وہی فرمائی کہ میں تیرا ساٹھ ہزار نیکوں کا یہ برا بدکاروں کو ہلاک کرنے والا ہوں اور تیری چالیس ہزار تیرے نیکوں کو ہلاک کروں گا جس طرح ان کو ہلاک کروں گا ان کو بھی ساتھ کروں گا کی یا اللہ پاک میرا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 وہ امریکہ نے کی ہے پہلے تو ہم ان نام نہاد ملاؤں جو جلوس نکال رہے ہیں ان سے پوچھنا چاہتے ہو رہے کہ سارے نصیب ہی ہمارا پاگلوں میں رہنے کا آ گیا ہے ارے سارے جدھر دیکھتے ہیں سارے پاگلی ہمارے نصیب میں لکھے ہوئے ہو ران کا تو کترہ نظر نہیں آتا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 گہرائیوں میں جھانک کر دیکھو کہ وہ لوگ جلوس نکال رہے ہیں جو اللہ اور رسول کے نام کو نالیوں میں پھینک رہے ہیں کیا اشتہار کہاں جاتے ہیں آپ نے دیکھے ہیں اشتہار کا انجام آخر اس نے نالی میں آنا ہے نالی میں ٹکٹی پیشاب عورت کا حیض نفاس مرزا کا پیشاب ہر ایک کا پیشاب تو ہر ایک کا برابر ہے پلیتا ہے اشتہار میں نے نالی میں اٹھائی ہیں السلات وسلام لے کا یا رسول اللہ اور دیوبندوں کا اللہ مدد صحابہ راہبر اور شیعوں کے ہم نے اٹھائے ہیں ارے ایمان سے کہو ہم تو بے وقوفوں کے اندر ہی پھنس گئے ارے پاگلوں ایمانوں سے تو تم زیادہ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 عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں کا ایک اور واقعہ سنا دوں روحانی طاقت والے کا گورنر تھا سوبے کا تو آپ وہاں گئے ایک امیر کے لڑکے نے غریب کے لڑکے کو تماچا لگایا تو گورنر نے کساس نہ لیا امیر عمر صاحب وہاں گئے ارے یہ ہے طاقت پگلو تمہاری کیا طاقت ہے تم نے تو قوم کا ارے خدا کی قسم ہماری جان کا تحفظ مت کرو سن رہے ہو اگر تم میں غیرت رہتا ہے تو اپنے ایمان کا تحفظ کرو ہمارے بھی ایمان کا تحفظ کرو عزت کا تحفظ کرو ارے ہماری جان کا تحفظ نہ کرو موت خود حفاظت کرتی ہے ارے بھئی مانو حضرت علی سے پوچھو جو ولیوں کا بادشاہ ہے اور عرض کی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 لاکھوں سل لے کر تیرے سر پر آ جائیں سن لو حاکم کے بادشاہ ہے دنیا کا کوئی ہے اصل والے رکھے جب اسرائیل السلام آئے گا کوئی اصل والا بچا نہیں سکتا اور جب تک اسرائیل السلام نہ آئے کوئی اصل والا مار نہیں سکتا ہم اس بات پر خوش نہیں ہیں ارے تم کراچی میں وہ ہو گیا جی ادھر ہو گیا یہ ہو گیا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 عزت جان مال کا تحفظ یہ سرز ہے اور بغیر روحانی تحفظ کے یہ ہو نہیں سکتا اور یہ دہشت گردی جو ختم کرنے پہلے بھی میں نے بتایا تھا یہ تو دہشت گرد کے دوست ہیں ایمان سے کہو بھائی بار, بار بار بات کرنے کا پہلے بھی بتایا مقصد یہ ہے کہ بات دل کی گہرائیوں میں اتر جائے یا کسی نے نہیں سنی وہ سن لے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 کوئی دنیا میں بندہ دہشت گرد نہیں ہے میرا دعوی ہے دنیا میں جو بندو کو دہشت گرد کہتے ہیں وہ پاگل اور بہمان ہے اس وقت ایمان سے پوچھو ایک طرف دس بندے تہ دستیں تہ کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے بالکل تہی دستیں ایک طرف ایک کلاسن کو کھڑا ہے ذرا دماغ کو کھول کر سننا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 تیسری بات ہے کہ بات غور سے سنے گا اگرچہ اس نے پہلے سنی ہے یا پہلے جانتا بھی ہے یہ آگے قید ہے پھر بھی غور سے بات سنے گا تو دس بندے ایک طرف کھڑے ہیں تہی دس ایمان سے کہو اور ایک بندہ کلاشن کوپ والا کھڑا ہے دہشت کس کی پڑے گی ایمان سے کہو ارے کو جا... بات تو سوچو مجھے پتہ لگے سمجھ گئے کلاشن کوپ والے کی دہشت پڑے گی ایسا ہے نا اگر کلاشن کوب چھین لے اس کی دہشت رہے گی ایمان سے کو بندہ تو وہی ہے اب کلاشن کوب لی اس کی دہشت نہیں ہے تو معلوم ہوا دہشت اصلے میں ہے بندے میں نہیں ہے ارے سن لو ارے پاگ لو خدا تو ہم تمہیں اکل ایمان دے رہے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں تم ہمارے دشمن ہو ہم تمہیں مسلمان بنانا چاہتے ہیں ہم تمہیں بہشتی بنانا چاہتے ہیں ہم تمہیں خدا رسول کا تو کیا جو کلاسنکوپ والا دہشت گرد ہے تو یہ فوج دہشت گرد نہیں ہے جن کے پاس آئٹم میزائل رکھے ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم آخری طاقت اندھے ہو گئے ارے ایک جین کو اللہ حکم کرے ساروں کو ان کے مار کے رکھ دے گا اور ان کو بھی سب کو ختم کر دے گا یہ آخری طاقت اور بیوقوف مچھروں سے اللہ نے ہم. تجھے عقل دیتے تو اللہ کی طاقت کو مان کوئی طاقت نہیں ہے کسی کی پاگل تجھے مجادی طاقت تیری اپنی نہیں ہے حقیقی طاقت کا مالک اللہ ہے باقی مجادی عطائی طاقت ہے ارے مجازی طاقت جو حقیقت کے خلاف ہو جائے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے تجھے کیا پتا پاگل تجھے بے وقوف تو مجازی طاقت کو طاقت سمجھتا ہے مجاز تو حقیقت کے تابع ہوتا ہے جب تک وہ رکھے رکھے جب ختم کر دے ختم تو اس کی اپنی ذاتی نہیں ہے فغر کیا کرتا ہے بے وقوف یہی دماغ بے فتو جو بے ایمان کی منافقت تیرے دماغ میں بھری ہوئی ہے وہی تمہیں کہہ رہی ہے اور امام سے کہو میرا فتو ہے کہ دنیا میں جس کے پاس زیادہ خطرناک اسلح ہے وہ زیادہ دہشت گرد ہے صحیح غلط ہے دنیا میں جس کے پاس زیادہ خطرناک اسلح ہے وہ زیادہ دہشت گرد ہے کلاسنکوپ والے کے آگے ارے راکٹ ہیں دو اس کی طاقت رہے گی میزائل آ گئے ایٹم آ گیا ایسے بڑھتی جتنا زیادہ اسلا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 تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری شاید کوئی پروفیشن ماسٹر بیٹھا اٹھ کر کرے ارے تعلیم چھلکا ہے تربیت ماگز ہے اگر میں بادام توڑوں ماگز رکھ لوں جو کھائے اسے روکوں گا کوئی کہتا ہے کہ تربیت ہے اسکولوں میں ایمان سے کہہ دو کیونکہ آپ بچے چھلکا اور اس چھلکے کو گندگی سے پھاڑ رہے ہیں اور آپ کا بچہ کھا رہا ہے اور یہ بھی سمجھ لو نکائے جو دنیا بھر سوار ہوگا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 انہوں نے جو یہ بہت بڑے ظالم ہیں بہت بڑے جو یہ سارے ظلم ہو رہے ہیں یہی کرا رہے ہیں اب پتہ لگا ہے کہ ان کے آنے سے دہشت گردی بڑھی ہے ان کے آنے سے ڈاکے بڑھے ہیں ارے جو دہشت گردی یہاں بھاگڑے اور مسجدوں میں ہر موزے میں روزانہ دس قتل ہو رہے ہیں وہ آنی جاتے داکو دن, دن آسرا لے کر پھر رہے ہیں کیوں وہاں تو معذور ہو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 سبحانہ ربی اللہ آلہ صبح ربی ارے نماز میں پڑھتے ہو وہ پالنے والا رب جو ہے عظیم ہے اور آلہ ہے سبحان پاکی ہے اس سبحان کیوں پہلے کیا کہ ہر حصی سے پاک ہے ہر کمزوری سے پاک ہے ہر حالت میں تمہیں رزق دے سکتا ہے سبحان کا رب اس طرح آیا کہ وہ پاک ہے کمزوری سے بھی پاک ہے ہر طرح آج سے بھی پاک ہے پھر آگے فرمایا ربی آلہ، وہ آلہ ہے رب روزی دینے والا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 باتل انتہا کو ہے مسلمانوں کوئی نہ کوئی وقت ایسا آتا ہے عذاب آنے والا ہے یہ بھیڑی جو ہمیں خدا رسول سے دور کر رہے ہیں یا کیا خدا کے عذاب سے ہمیں بچا لیں گے پھر ہم ان کے پیچھے کیوں کر ہمیں لکھ دیں کہ تم ہمارے پیچھے چلو تمہیں جہنم میں نہیں جانے دیں گے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 محمد شفیع صاحب اسی ہزار بیگھے کا مالک دس بیگھے ہر ہمسائے کو کاشت کے لیے مفت دی ہوئی تھی اس نے محصول نہیں لیتا تھا بیٹھنے کے لیے مفت جگہیں تھی کسی کا دانا ختم ہوتا دانا دیتا کسی کا دودھ نہیں ہوتا دودھ دے دیتا تھا مفت وہ ایسا سخی تھا, تھا کل مند جیسے پاگلو جیسے سکول والے پڑھوں جیسے نہ تھا ارے وہ اسے کوئی دین مستفا کا لگا ہوا تھا کچھ عقل تھا اس میں دماغ تھا اس میں اسے پتہ تھا عزت کس میں ہے عزت نہ کرسی میں نہ ہے نہ بادشاہی میں نہ ہے نہ ججی میں آئے عزت ہے تو عورت کی عزت میں ہے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 پچھلے گناہ بھی ہمارے معاف کر دے گا ارے وتر واجب کی قضا ہے اور جو پردہ ہے اس کی توبہ ہے اس کی قضا بھی نہیں ہے یہ ہم قرآن محل بنا رہے ہیں ہمارے درویش دبئی ٹاؤن میں تو وہ سارے غریب آدمی ہیں جن کی دس مرلے زمین خرید کی وہ کرائے پر بیٹھے ہیں میں ان کو جانتا ہوں وہ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 اور کروڑوں مسجدوں سے ایک قرآن مجید با عزت دفن کر لونا یوں سمجھو ہم نے چویس ہزار انبیاء کو دفن فرق کیا قرآن مجید کی وہ شان ہے ٹائم نہیں میں بیان کروں اگر کوئی اس میں چھت میں حصہ ملانا خوشی سے چاہتا ہے اب ہیں یا لکھا سکتا ہے تو وہ امداد کر دے جتنا جس سے کوئی ہو سکتا ہے صاحب تصرف سے ہے جتنا ہو سکتا ہے روپیہ دو دس کوئی علیحدہ رکھو ادھر نہ رکھو علیحدہ رکھو یہ, یہ کس کی قرآن مال دیں تو سر یہ رکھو قرآن مال یہ جلدی جلدی کار گنو پھر پڑھاؤں دیں قرآن مار دیں صحیح اوڈے قرآن مار دے دیں چھ سات آٹھ نو دس یہ ہزار روپیہ میں بھی ملا رہا ہوں اللہ پہلے بھی میں نے جو ہوئے تھے اللہ قبول فرمائے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 ایک بندہ نال وہ چا سارے نہ آ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 لا موجودہ اللہ لا مابودا اللہ یہ بھی توحید ہے آج کل ایک فتنائک جماعت اٹھی ہوئی ہے میں اس کا نام نہیں لیتا وہ ذکر بالجہر جلی خفی سب اس کا نام پھر آنا انہوں نے کار چھپایا ہے کہ آخری ذکر ہے آنا یہ آنا کا ذکر جو ہے قطب الاقتاب منتحی لوگوں کا ہے اس کا سمجھنا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں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 نوز باللہ یہ نہیں کہتے کہ لا الہ اللہ آنا غور سے سمجھا نا آنا کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات کی طرف سے ان کے دل کے کانوں پر اس کی شان کے مطابق ان کو آواز آتی رہتی ہے اللہ کی آواز ایسی نہیں ہوتی اس کی شان کے مطابق آواز وہ سنتے رہتے ہیں دل کے کانوں سے کہ اللہ فرماتا ہے لا الہ اللہ آنا لا الہ اللہ آنا کوئی معبود نہیں میں معبود ہوں تو انہوں پیدلوں نے آنا کا ذکر یہ کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ خود کہنے لگ گئے وہ تو کتب کو آواز آتی ہے اللہ کی طرف سے اللہ فرماتا رہتا ہے لا اللہ آنا میں اللہ ہوں وہ اس آنا کا مطلب یہی یہ ہے آنا ذکر انہوں نے آنا کا ذکر کا مطلب کیا کہ لا الہ الا آنا خود کہتے ہیں نہ باللہ کوئی معبود نہیں ہم تو یہ ضروری تھا کہ یہ فتنا عام ہو رہا ہے کارڈ چھپے ہوئے ہیں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 ایسے پیر اوپر مت اٹھاؤ نماز ٹوٹ جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الاح المین جتنے لوگ ات جھانا واسطے آئے ہوئے دے انہیں دے خاندان واسطے اپنے واسطے دے اپنے خاندان واسطے ممنی امت مسلمہ واسطے دے انہیں دے خاندان واسطے یا لاہ آج جیون کنساری نال میں پناہ منگدا یا الہ برق کنو برے کمے دنوں برے دے گلا برے خیالات دے کنو برے انجام دے دنوں لوہ جہانوں دی رسوائی دے دان دی تنگ دستی گھٹ زندگی حرام رزق پرائے حق دے ذرا ڈیویا اودانا تھی جاگو پرائے حق ہوں پرائے کفر شرک منافق ڈاکہ شرف فساد گمراہی دے خادث علم دے دکھ دے درد دے یا اللہ العالمین کن گھٹ زندگی دے کن دشمن دے حلبے دے دین ہوا یا دنیاوی بھی یا مغلوب نہ نہیو یا اللہ اصل تیری پناہ منگوں یا اللہ پاک میرا کن قبر سکر حشر دے عذاب دے یا اللہ سا مسلمان کو عزت نصیب کر ایمان نصیب کر کہ ابا آئے یا اللہ ان کو تندرستی دے دین دے ایمان دے رزق دے زندگی دے بمائے خاندان اپنی عطا ن فرما یا اللہ اپنی مہربانی عطا فرما جن لوکیں تیری قرآن مجید چاہ اللہ محل واسطے خدمت کی یا لا ان منظور و مقبول فرما ان دنیا آخرت بمائے خاندان اچھی فرما دے تو اپنی شان د مطابق عطا فرما یا اللہ ساری مانگ کے مطابق نہ عطا فرما تو اپنی شان د مطابق سا کو عطا فرما رب نات قبل کا انتم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ستار الجوب یا غفار یا الناصرین الحافظین انت اللہ عمر گوکنا انت خیر الرازین اللہ اغفر لنا انت ربی غفور الرحیم اللہ بارکن انت خیر الوارثین انت غنی و عنا فقیرن غنی وہ ہوتا ہے جو ہر وقت دے تو بے شک وہی غنی ہے اور فقیر وہ ہے جو ہر وقت مانگے یا اللہ تو غنی ہے ہم فقیر تو دے نہ دے تو غنی ہے تو دے تو تیری مہربانی ہے یا اللہ انت کبھی انا ان شلائی مکان یا رحمان صلی اللہ تعالیٰ محمد رنگ <خباررع> جانچ رنگ وہ دین دو بیڑوں ڈو بڑگی دے دیو ڈو بڑگی دے نجدی کر دے جنگ وے جانچ دے وے جانچ دے رنگ وے جا بارڈر لنگ کے ہندو مارن مسلم قوم کو دے بارڈر لنگ کے ہندو مارن مسلم کوم کوہان دے تھر وٹا مار کے لئے تھے مجاہد ہے کہ قسم خدا دی اے دیلو قسم خدا دی اے دیلو کشمیری ہے تنگ وے جا نچدی کہہ دیکھی جانچ رنگ وے کھی جا نچدی دے رنگ اور دین کا بیڑا ڈوبر کار نچدی کر دے جنگ وے جا मैगी दसाई को दीन एना मैगी दसाई को भूत सवार नबी वली दी दुश्मनी करनी याद दरबार نبی دی دشمنی کرنی یا جانا دربار وہ جتنے پیر علاجے دین خیر نہ بنگھی جا لا جا دے جا دے رنگ رنگ ڈوبل کار نچدی گر دے جے جی جشکر تبلا سپاہ خراب لشکر تبلا سپاہ خراب وہ نچدی سب دا پا کالی فضلو ماند بندی کالی فضلو دو بندی اتد میری بے وگا بے واگا جان دلی فضلو دو بندی ساجد میر دنگر ساوے بے وہ ڈنگر سو ایک جنس دے وکر وکر رنگ و ل وے کھی جا نجدی دے رنگ وے کھی جا دیو بن کر نجدی کر دے جنگ وے کھی جا نجدی دے ان کا پیو سی سد احمد رائے بریلی لی سکھا نال جہاد رچایا اگریزوں دے بے لی دی شاہی کارن کیسا کی پہ ڈنگ وے جا جا لے رنگ دھی رنگ رنگ رنگ, رنگ رنگ رنگ رنگ رنگ رنگ رنگ دیکھی جا لے اگے سننا در آئی ایس آئی سی آئی اے طالبان بنائے اگلے دن اخبار چیا طالبان دا جد امجد نصیر اللہ بابر ہے جد امجد پیو دادا وڈا آئی, ایس آئی سی آئی اے نہیں اٹھائے اب نبی تو خالی سینے چہرے خوب سجائے دوپتیاں مہر سے لگی اور جو پتیاں کی مہر سی لگی ہر دے کیوں نہ جنگ ویکھی جاندھی نجدی دے رنگ ویک نجدی دے رنگ وے کھی جا نجدی دے منسوبہ یمری کا بڑیا مٹام ندی نسلا دے منسوبا یا مری کا بنیا مٹام ندی نسلام واب گھرانے توسی منگیا لادن جس کا واب گھر نے توسی منگیا لادن جس کا نام مسلم قوم دے مارن کی تیسا کی تنگ بھی ج نجدی رنگ دو بڑھ نجدی کر دے جا ہائے ہائے ہائے عمر خطاب جنگ کرے اسلام دا بیڑا ٹارن کر خدا دی قسم فقیر جدوں بھی لڑتا اسلام دا بیڑا پار کردہ جدوں لڑے اسلام دا بیڑا ڈوب کے ہی چڑتا ہے <تصفح> اگے سن کے یورپ دی ایک چال میں ماشاءاللہ یورپ دی ایک چال میں دسا ڈاڈی گہری چالے چال تے نجدی ٹولا دا جال سولی دے نجدی ٹولا دون روحانی دین مکامڑ روحانی دین دشمن دو مادی دین دس وی جا نجدی دے وے جا وے جا نجدی دے رنگ وے جا دعا کرو کھا مسلم سارے خواہ می دعا کرو کھا مسلم سارے رابری دعا کرو کھا مسلم سارے رابری مارے اس کلی دکڑ ساد بی اللہ کولی دے لجدی مکر ساڈا بیڑا تار آر نارس نا مانی دو سلف رنگ وے کھی جا دے رنگ وے جا لے دیڑا دو بڑے کار لجدی گرد جنگ وے کھی جا دے مکتا گور سننا آخری شیر ہے ان شاء اللہ دوارکروں جو شیرج لکھا پورا فرما چشتی پاکستان یا یاشتی پاکستان یا ولیان دا یاشتی پاکستان یا ساڈا والیا دا فیضان ایسے ملک تو انشاءاللہ اٹھنا دین اسلام میں پاکستان یا ساڈا بلیا د فائدہ ایسے ملک دو ان اللہ اٹھنا دین اسلام دشمن سارے شان اسلام دی دشمن سارے شان اسلام دی ویخ کے رین کے دنگ وے کھی جان جا مولا دے رنگ مولا دے رنگ جی دین د پیڑا ڈوبن کار وہ تبلے کر دے جنگ اپنی بہ دیا اگلا ہے سن لابیا دے اگلا تھوڑا د مطلبی لگی با سات ملا سن لابیا دے ادولہ تھوڑا گستاخ یام دیا دے دشمن لالیا ایمانات نہیں منے دے بندے نہیں خدا دے اگلے دن پڑھائی مسلم ہے دے لفا سلیا باب یادے اگلا تورا سنیا باب یادے اگلا تورا اجمت نبی کا اہلے حدیث سجو بند نزدیک بند ماہ وکری ایک تو دہل گند شکلا کے لکھ بتا ابروں نہیں ہے سنیا باب رہے اللہ تھوڑا سب سنیا سیادے اگلا تر مطلب رام را سنیا دیا دے اگلا تر لشکر کڑے بابا لے لکھ نو جان مسلم انگریز دے نوال لکھ جوان مسلم دودھ خانوال ستار دل آئی آئے ستار گلوال انگریز دے گدان سنو مدی ویسی دیو ہاں بھی لگی درد دالا شٹ پہن والا گوبر مکے مدی ویسی تسار اگریز لو بنایا ادھے بڑا بتی ادھے بڑا بتی ظالم نے دھیرا دلالو دلالو اور کردوں کا ایک شہر میں راتی بناو کو نہیں ہے اللہ ہی مہربانی نہ نمان جہاد گا جہاد انگریز پوچھا ایک دن ایل کولو بول ایک دن ایل اما وڈیے کیے نہ بول بول پوچھا ایک دن ایل اما وڈیے کیے نا تیرا کیڑے نال نہانے دے تلک کی لگتا ہے ٹیڈو کا تیرا کونی اچی سلوار تیری سروں کونی اچی گرج گرج دی تین پتا سلوار کتوں وہ سروں کو کونی ہے اچی سلوار تریے سکول پڑی تلیا ایٹا مقام تینوں سمال پہ چڑیے تب پہ دل کیا نے سن پر سن ہن پر میرا مقام نہیں پا سکتی تل نم کے ہوئی مشرت تم او مشرقی کتے جنت رچ نہیں جا ست دی بول بول آدھی تکلط تیر مکل دہاں ہل آدھی بول بولوں تکلد پوری ماوا ندن آ رہی ہے تو میں نہیں منتی ار پی آتی ہے بول بولو تن میں نہیں تو تے تکلتے پیر ہاں میں بڑی پیڑ فقیراں تو سڑی ہوئی ہوں سیدھی رب جا کے ملنی آ تائیوں وہ ادا چڑی ہوئی आंधी तो ट्रे मैं आपका समान तक पहुंची पाई हूं मशुरा भी तकलीद तकलीफ जी बुए बिदद दे शर्ग दे बंद कर दे अपनी उमर पर उम्र बरबादा कर मेरे वो उजार पसंद कर ले मेरे लगो उजार पसंद कर ले ते तू बुलबुल जवाब देनी बिलबुल आख्या की एड्रस तेरा मैनु अपना थाम मकान दस दे ملان دی پے جلوڑ میں وہ پورا بڈڑیے پتہ نشان دس دے تو وہ پتا دستی آندھی کیا ایل میں دے ہاں تھی کیا ایل میں دے ہاں ایل میں دے ہاں تھی مشہور ہاں سارے سنستا میرا کتے تو کے پتا پوچھ لی بیٹھی ہوا کسے مردار بڑا تھوڑا پتا ہے میں دا دردار تو نہیں دیکھتی ہوتی کتنے میں آئی کا گور بڑی سونی تھے آخیا میرا کتیا تو آ کے پتا پوچھ لھی ہوگی کسی مرد بالکل آخر اٹھ لوگ کالی نیل بالکل آخر کال اور رام تو صبح تے شام ترو فل نہیں کلیم میں سچ سکتے نئی کلیم میں چی سکتی سارا روے نصیب ہر پہ رہو امریکہ میں